یہ ایک بات ہماری معلومات میں ہونی چاہیے کہ جادو یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی جادو ہوا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس طرح قرآن مجید کی آیات کے ذریعے اور بعض کلام کے ذریعے اس طرح جادو اور دیگر چیزوں کے علاج ہوتے ہیں یعنی تاویز اور عمل جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک نہ ہو جائز ہے خاص کر وہ عمل جو آیات قرآن سے کیے جائیں اور حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ اسما بنت عمیس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تھی یہ ترویدی شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیانے بعض لوگ اس معاملے میں وسوسوں میں آتے ہیں اور مطلب کہ یار کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بالکل ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور بعض ایسے اولاد اور وظائف ہیں بعض ایسے عملیات ہیں جو قرآن سے حدیث سے بزرگوں سے ثابت ہیں جن کے کرنے سے جادو نظر بد اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ دور ہوتی ہیں آدمی حسد بھی ایک ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو یہ سارے کام کروا جاتے ہیں تو اول تو یہ کہ اپنے آپ کو حسد کے معاملہ سے بچانے کی کوشش کریں یہ میری تمام آپ سب سے مدا ہے حسد سے بچانے کے لیے بہت زیادہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں اب آپ جس سے بعد اوقات لوگ ہوتے ہیں اب آج کل تھوڑا چل پڑا ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے مادک کے ساتھ ہاتھ جو کاس کر رہا ہوں بالکل ہاتھ جڑے ہوئے میرے بعد اوقات نہیں ہوتی اوقات نہیں ہوتی حیثیت پھر بھی گاڑی نکالنی ہے دکھانے کے لیے کہ یار میں تھوڑا پیسے والا آدمی ہوں نہیں پوزیشن ہوتی گھر میں دیکھو تو مطلب کھانے پینے کا مسئلے ہوتے ہیں اور جس سے گاڑی قسطوں پہ لی ہوئی ہوتی وہ بھی آدھا جان کو آیا ہوا ہوتا ہے کہ یار کستے نہیں کس نہیں ہے تو وہ مگر اس کو دکھانی ہے اس کو شو ہونے کا بڑا شوق ہے اپنی گھڑی مہنگی دکھانی ہے اپنے کپڑے مہنگے دکھانے ہیں بہت ساری چیزیں جو اس نے اپنی ایکس کرنا ہوتا ہے اس سے آپ کی پوزیشن تو اچھی نہیں تھی آپ نے دکھائی لیکن خائنہ نہ کھائے بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے حسد پیدا کر لی اب لوگ آپ سے حسد کرنا لگیں گے کیونکہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے حدیث پاک میں کلو زینے اور نتی ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو بےجا ایکسپوز نہ کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے اس میں خود سادگی بھی غرض یا لیسن ہے یا نہیں ہے اتنا زیادہ خود کو ایکسپوز نہ کریں